آپ بھی ضرورت اسلح آبادی بہت لمبیا ایک محفل تقریباً تی سال کے جناب دی ضرورت بیان کی ضرورت بیان کیختلف شکل معیش جب کتو فیف جی میں ملے وہ حاصل کرتے اسلائی گئی حاصل کریں میں اس وقت شوگر کا مریض شوگر میں جناب بھی دشمر شاشن دشمن جب تک دشمن تو بندہ دوست کا رخ دن کو جان نہ چھٹی تو رکھتے چلن جو گی رہے جا بندہ راہدن ڈاکے ہاتھ آیا کڑا ہو راہ دقت اچھی ہے راہبر دل کے فارم بڑھ دے کہ وہ راہبری جیسے کرے راہ گنے دو بچا جانور شکاری آزادی سے انتہائی مخالف بن چکا لیکن جی طبقے کی نکال ہوں دے سارے ماشاء اللہ کثرت مراد ہو جائے قلیل من آگاہ شکور, شکور شکر گزار کرتے تھوڑے زیادہ شکاری ہے. ہے. اجل دی جو نزید. لیکن عجیب والا لباس حکومت باقی نہ اقبال جو آئی زمین جہاں نیکی بدھی کا فیصلہ کر دیا لیکن ہوا زمین اوکا نہیں گیا نیکی بدھی کا کمیری کر فاقی کرنا سوچی سمجھی سازش لوگوں لوگ نظر چالم شریعت نظر کرنے لیکن شریعت عالم اتنا نہیں اتنا تک نہیں کی اندر چار پا کو مکمل تین نبی جبیوں well. کی تو پہلے نمبر سے دین کو مکمل سمجھنا یہ پہلی سفر آل میں یہ دیکھو والا جو سمجھ پوری کرنی ہے ہے. عمل کرے. کیوں جو کوئی نبی بے عمل کرنے تیجے نمبر دے کو بیان جو نبی ملامت دھر تالچ ہر چیز کر چوتے نمبر پہ ہوئے گڑبڑ دین در گڑبڑ نہیں بن جب جتنا ہونا ہے مقدور اور طاقت دین کو محفوظ رکھن ہاکم طبقہ ظالم طبقہ کافر طبقہ دین کو بدلنا چاہتا ہوں اپنے خواہشات کہیں دکر نہ اپنے دین کو دین رکھن حق کو حق رکھن باطل کو باطل رکھن رکھ دی مرضی نال دین کو مروڑ پروڑ نہ چار سفت میرے دوستوں چار سفت ہوتے جاس ہوگی گل سمجھ آئیے ہوں جا ہے نا مکمل دین کو سمجھنا رہا ہوں. پہلی پہلی سفت دل دین کو مکمل شمجھنا. بال گامی بارے آتے میں چالیس ویس سال پڑھا بھی سال بڑی سوبت بیٹھا بالکل یہ جا شریت باغ نے یہ کچھ سمجھ خالی شریعت نہیں ہوتا شریعت خالی شریعت کو جاننا کافی نہیں, ہوتا. شریعت, خالی شریعت, کو جاننا کافی نہیں ہوتا. شریعت کو مکمل سے شریعت کے مقابلے کفر جو کچھ ہو کو, کو سمجھنا ضروری ہوتے ز ہمیشہ ہر شہد مکمل تمیز پہچان زد کی پہچان ایک بندے ساری گی دھوپ دی دی. چان زندگی چھان وہ کو چان دی مکمل تمیز کا نہ ہو پہچان نہ ہو سک لے ساری زندگی گرمی قائم وہ کو ٹھڈ دی پوری تمیز کا نہ ہو جرمی اگو بال آپ ہاں دیکھا وہ تے اے گرمی گرمی کو سب محسوس کیوں. کوفر اسلام. اسلام کو مکمل نہیں پہچان سکتا بندہ جڑا کفر کو مکمل نہ پہچانے ہی سانگے سیدنا فاروق رضی اللہ, اللہ جڑے جڑے اسلام, اسلام جو اعظم دا فرمان ہے کیا ہی اللہ گہرائی کی کیا جا بندہ صاحب بسی رسے وہ سات بن پہنچی بھی یار کیا یعنی تفصیلات نہ جانے جی مومن مسلمان ہوسلمان دین تو نہیں جانتا مسلج کیا کیا بیٹھو تسان سارے مسلے شراب جتنا فرائض وہ تھوڑے لیکن اتنا ضرور ہے کہ تسان جو مو من ہو تو مانا منی بیٹھے جہالت گئی نہ کیا نہ جان بندہ جاہل ہوں کافرت نہیں ہوں دین کو ایک بندہ نہ جانے تو وہ کو جاہل آفر نہیں آخلیت کیا پلا جاہلیت ہوں وہ عقیدہ O, عمل اللہ تعالی دی نبی رسولوں نہیں ملتا بنایاں بنایاں. <تصفح> تو بنایا اس وقت نبی رسولوں کا خطرہ کلاس زمانے کوئی رسول نبی نہیں آیا کوئی دعوت نہیں لوگوں تک پہنچی پہ لوگ اپنی من مانی کے دینے جی میں مرضی وہ پچھلے اللہ خواہشات دے دین ہمیشہ خواہشات چلنا ہو پہ اگر خواہشات دے نفسانی ہو جا کھڑا ہو بندے اپنے دے ہی اپنے شکتی اور اچھا مرنا بھی پمے جانے پہ یہ فاردے نے سارے پورے کرنے اچھا ہونا ساڈا نقش منگے حرام شراب پلی بچوں کتنا ہی آج پیچھے والا بندہ ہے جہ پیچھے اللہ تعالی قیا مت ہے شرکبر دی یہ جی نظر تھی نہ وہ ڈیون دجان چھڑوں خواہش <سؤال> نہ <سؤال> ہی سانگے بزرگ لوگ فرمین جو جا وہ کثرت رواج کے خلاف ہوگا یعنی زیادہ جو کچھ چلتا پیا ہونے خلاف ہو سکے رواج جی میں ہو سکی ان خلاف ہو سکے کیونکہ کثرت رواج جڑا ہے نا اُن تو لوگ چلتے ہو سوکھا وہ نفس دکھائے کیونکہ کثرت رواج نفس دکھائے مطابق جو دی گیا تو لوگ کثرت رواج نہ سارے چل سک ہی سانگے جڑے کام جی شریعت کا مسئلہ دکھے کسرت رواج کے خلاف آس مسئلہ سارا ماحول آپ سانگ آئی نفس ہو روجہ سیل رواج نہیں بنتا کسرت نہیں بنتی نقش کی خواہش کے خلاف हूं देखो चलो तुसा आसो भी यार शादी है तो नक्स की खाद मुताबिक काका इतनी जी नक्स खड़ी है चार कर जी वर्दी पकड़ गई ना चार कर सकते ते जाते। नहीं लग जा कहीं पकड़नी नहीं हम नक्स जरा नहीं जाता पापन जानी मर्दी पकड़ी ना شخا یہ تو دین آدے ناام نہ آدھے ہر میں بے نے کا ریا پڑا تو میرے نفس ہے، نفس دی خواہش جف میرا جمان جہلی منہ تعالی کا من جی جی چار سور کٹے تھے گئے وڈیر آئی اپنی حکومت بنو اپنا معاشرہ ہی بنو اپنا ماحول ہی بنو رہوںانی کا جی بنایا بادہ کھاتا اپنی مرضی کا جیو چکی ہو سفید دکھاؤں سمجھ آئی ہو جا من مانی کا بنتے رب مانی وہ تین بن گیا من مانی جہلی لگی من مانی کا مسئلہ جہالت میں اپنی من مانی چلنے میرے ادھر کون دکھا تاری تاری دے بات دے بات کیا خدا پلانے ایک فرقی تو فلانے من مانی جس لیے کا جایا بابا میں اپنے من مانی نہیں رب مانی والا رب اللہ شریف میں سول بنے موڈے کا جو دین ہے تابے دار رہنے باوے پتا پا چلتا کافر مرتض دن کلمہ بھی ایت ایت ایت اولا. پہلی زمان جاہلیت. وہی حضرت لوہل سلام تو تسلیم کی تشریف آدمی تو پہ پہنے... حضرت علیہ السلام سب کو پہلے وہ رسول جہاں کافر <تصور> <اونے> تو پہلے کئی سدیاں پہ اور کوئی ہدایت اللہ تعالی سے تو نہ آئی من مانی لوگ کریں گے وہ او جاہلیت اولا پہلی جہلیت والا سبر روزہ سبر ہو جل جاہلی اولا پہلی جاہلیت آ جانا اپنے پہلی جاہلیت آ گیا اپنے زیر کو جی نہ آ نہ کرو شکار یہ پہلی جاہریت اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں لگی ایسے علاقے نبی پاک آمد تو بعد ایسے علاقے جتھا دین کا پیغام کیا نہیں یا گے اگلے سنیا نہیں وہ ماں باپ اسلام جہلیت ہے ماں کا بھی اسلام جہلیت اور ماں باپ اسلام جا اسلام تو بعد آیا اسلام تو پہلے آنا جہلیت آپ مسلمان یورپ زیورپ کا زیادہ حصہ اسلام کیا کہنے یا گے تو ان سے بولیں گے لڑ لڑ لڑ لڑسمان اسلام آلام نہیں قدم رکھ سکتا وہ من مانی یار منسور سمجھ تو چاہیت جیڑی ہے نا وہ مطلب کیا نکلے ایسا زندگی دا نظام کیا, کیا, کیا؟, کیا ہے ایک بے زندگی بے بیا کیا ہے زندگی گزارن کا سارا طریقہ اسلام میں اسلامی خالی تھوڑا نماز نماز سے ہے نا بہن ماسی کرنے رشتے داری نے پہلے آیا کھڑا ہوتا آیا کھڑا ہوتا ہے بادشاہ بادشاہ کرنے لگ سی دن بات بادشاہ خبردار حکم تھی چلنی کہڑے پاس اسلام کا نکل جائے ہر پاس ایک بار سمجھ یہ پوری زندگی دا نظام ہے طریقہ ہے دین کا مانا یہ زندگی دا طریقہ دین آ موڑ جے طریقہ دسے اللہ تعالی نبی حق اور اگر او زندگی دا طریقہ کتے بند دسے رب رسول نہ دس نو بند اپنے آپ دسے نا کوئی بلرے کم دے کو تیمے کو تیمے او وہ جا رب کا نشا جا ٹھیک ہے اسلام بندے کا نشا وہ جہلی تہذیب آدھی آخری سمجھ لگی جاہیت آخری فرمایا جینگو کو نہ جان تھی وہ غلا پر ذیحبر یعنی یہ جو اسلام شریعت احکام سے جانتی احکام کا مخالف جو کچھ ہے کو فردا نظام ہوں کو نہ جانتی فرمایا او راہ پر پیچھے چلے او سن قوم کے کہ ہر قوم نے اپنا ثکا بجے سے نہ یہ حضرت عمر فرمایا سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں ہی فرمان کی روشنی پتا لگ بجنا چاہیے کہ بھائی اسلام کی مکمل سمجھ خالی شریعت بڑھن نہیں جب تک کہ شری جو شریعت کا مخالف ہے تحریواں جہلیت نہیں سمجھ لگی وہ تریقہ زندگی کے پٹھے جڑے کافے بنا ہوئے غیر مسلمان بنا ہوئے فلانتی لوگ بنا ہوئے وہ اللہ رسول دا طریقہ نہیں وہ جڑا بندہ نہ جان سی وہ ہیں جانے اسلام کو جانے شریعت بات جڑا مخالف شریعت سے ہے زندگی دا نظام کوئی جاہلیت یا کوئی ادبتیاں اے اسلام ہے یہ خلاف یہ کام یہ اے کا ہی جلانے معاشرے ماحول گفت پایا ہوئی ہیں اے اے سمجھ نہیں لگی گل ہی جیسے جان سی ولا وجپن ووم کی راہ بری کرے سد کے چل خالی حکم نہیں دکھے جو چکر چکر یہ چکر نہ یہ بھی دکھے کافر ہوں اسا وہ نہیں کرنے جب ہوں. اللہ تعالیٰ فرمندے پہلے اپنا حکم میرا حکم فیصلہ جھگڑا سی وے سیو میرے حکم دے مطابق فیصلہ کرائے متو جڑے حکم کے فیصلے ہیں تلاش کریں گے یعنی منافکی بارے فرمائیں فیصلہ بنا جا جی ہو سی نہیں بنا سکتا بنا سکتا اللہ لالچ نہ ہر بندہ نفا نقصان اپنا سوچے لے لیکن اللہ تعالا اپنا نفا نقصان کیوں کہ plecat, تعالیٰ نفع دے نہ <học> <Forian3> سم یہ سونا جاہریت سے پتا لگتا ہے جاہر ہوشی تو جاہریت کافت جہالت اسلام کو نہ جانانے تو جاہریت اسلام کو نہ ہے من جاہلیت اسلام کو نہ ہے یا جاہلیت آپ اس من مانی کرنا ہے تحریف کو نہ جان سکے کی تو کیا نقصان ہونے دین کا کیا نقصان کرنا کفر دی تحزیف دین کو طریقے کو کفر دے طریقے کو یا تے اسلام کئی وی بنا جو ہوفر کا اسلام تو ہو نہیں سکتے یا کوفر اسلام رلا روشنی کا دھارا کی कोफरीमानी काफिर लोग अपना तरीका दिन लगी भावें वह परिशत हो भावेंशरत हो भावें सियासत हो भावें तालीम होफिर जो वो हमेशा आजाद दिह होते पीन की पाबंदी नहीं होते بلکہ لہذا وہ جو بنے گنافی ہوتے اسلام دے مخالف ہوتے خدا رسول جہاں انہیں جو بنے تریقہ خدا رسول دے خلاف دے ہوں ہو ایک خدا رسول دے خلاف طریقہ ہے پیشاب کے مثال پیشاب یہ سچی ڈال کیا رے سیڑے پیشاب رنگ پانی نہ رل دے جلا سن کیا ہے؟ ہر کوئی رنگ کڑے کو کا می نکلی جڑا بچا فا کرا سے اور وہ بھی نیلا رنگ پاگل ایک بندہ آئی اندر فیصلے بابا مائیں فیصلے اگریزا نے کہنا یار آ کے فیصلہ کیا مذ قتلا putra ایک عام فیصلہ بٹھا دی لیکن وہ کفر کا فیصلہ اسلام کا فیصلہ وہ کلیتے پا کے وہ دل میں انسہ سبحان اللہ راستہ تو ایک فاجے کو لو چکر توادی ماں لو چکر وہاں سے ایک گل کہیں لو تو تو کافر تھی ادھر ال لگتے نہیں یہ ساج اللہ تعالی فرماتے کہ ای جوری دونا یتحاکموا للصاوت وقدمرو ان اللہ تارا <متحدث> <muchan>: <muchan: muchan>: <muchan>: <muchan>: <Allah تعالیٰ> فرماتا <فرمیرے> <muchan>: آگو ساتے فائدے کی رکھتے ہیں دیکھو ہوں اللہ کو تبارک بہتالا سان تاریخ درانے پاک پتہ ہے شبی علوم کا جامع ہے اور مکمل کتاب ہے شاک اللہ تعالی انسان کی تاریخ دستی ہے قرآن پاک لوگوں میں ببو آزم کنے بڑے آدم انسان اے پہلا پہلا نبی رسول آئی سبحان اللہ سبحان اللہ قابل سے یہ سجدہ یہ سجدہ یہ سجدہ یہ برج والا شادی انسان کرتا ہے نبی رسول جنہیں کو فرشتے سجدہ کرتے ہیں ایسا ہوتا ہوتا ہے کمال بڑھی سبحان اللہ پوتر کر جی ضرورت دی تاریخ ہے جن نال انسان دی عظمت اور ایمان دا تعلق شدید وہ کو اللہ تعالیٰ وہ تاریخ کو چھوڑیا نہیں بیان ہے یہ انسان کی عظمت اور ایمان دا تعلق آئی کہیں کہ ایک غلط نہ با... کہیں تاریخ نہ بنا پہ اویس کا پوچھ بن پہ نہ سن رسول نبی پوت اور عظمت والا پاپ ہے وہ سب فرشتے سجدہ فرشتے سجدہ کیتن والے ہزا کرو یہ تاریخ کرتے بار گاہ تاریخ ہے اسلام ہے اور اسلام نے اے تاریخ قرآن پا کے تیار ہوں یہ اسلام تھے گا مقابل جاہلیت کیا ہے مقابل مخالف جاہلیت جیڑی تاریخ کافرا بنی ہے لیکن یہ وہ جاہلیت ہے جہی ماں بہادر اسلام یہ سے اولا میں سے نہیں ہے جی نام مغربے انگریزہ کے علاقے وہ ایک جاہلیت کے علاقے اسلام سے مقابل حریف سے بدترین دشمن اسلام ہدایت سے وہ ددالت اسلام روشنی سے تو ظلمت اسلام عدل ہو اسلام عدل ہوش. اسلام اگر حیا اور بے حیا ہو سی اسلام غیرت ہو کا بےغیر ہو سی جساں اگر سچ اکڑ ہو سی تو حال او تھک سچ نہ ہوگا کیونکہ مقابل <ہے> اگر اس کا ہلاؤ خوری کا سبق ہو سکتی ہر سبق اسلام نے تاریخ کے انسانی دسی قرآن پاک نے پورے اہتمام نال بیان اور ایک جگہ تھی میں تو سمجھ سا جو میرے اللہ کے قرآن پاک دا ایک زندہ معجزہ ہے جہا اس راز کریم نے جہ جہاں انسانی تاریخ اچھیڑ کے مختلف رنگ جیویں احوال اطوار ہیں وہ سارے کھوجتے آس کریم کہ مقابل ہے کہ جہلیت پیدا سی, سی وہ جہلیت یورپی ہو سی مغربی ہو سکی جو تو پہلے میں طریقہ زندگی کا نہیں بنے بچوں تاریخ انسانی جارسی. رسا ہوں سبحان اللہ, اللہ. پاسا تاریخ انسانی جان دو بنی جانور کیڑے بننے سابل بنتی ہے سابل دڑے بھی, ہوں بھی. والا انہیں بے بے دے سوچے شیطان لے اگو کیڑے کیڑے بکرے جانور بنتے بین مانگ لگ گئے باندھر वला बंदर सीधा सीधे बंदा बाप आदम की तारीख और इनके आम करने हुआ जब आसमान से अल्लाह पहला वो पहले लंगूर ऐसे छतरा लिखी शकुर की किताब से लिखा था कि इस इंसान की कहानी मेरे हाथ से 1975 نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد کراچی لاہور کیمر مولیا گورکھا جناح وابت کرنے تھے مسلمان مسلمان مطلب پہ पानी इस्लाम छपी इंसान की اگر تو پار کھڑے دے پار دیل میں اے نیزے کے جو پہلے ہکی میں شکل بنی کھڑیے کچھ دیر کمدی پی ہوگا نا اے پہلے لنگوری کیا کرتا لے ہی دنگا والا تھوڑا صدہ تھے اگر دو جنم پر دے والا اوکرہ کچھ صدہ تھے اگر جنم پر नंबर खड़ा होने वाला आगे। आगे। ए, ए, सीधा। पहले का नख डोिक ड्राय پلاؤ کرے پلاؤ کیسے ڈراؤپتھس اوریوپتھس آسٹرالو پتھس سیدھا کھڑا ہونے والا آدمی افتضائی ریشورو آدمی کہ 5ویں نمبر سے دادی والا پڑھو دادا جی والا پڑھو ولا دائیسٹ ہے اے سولو خالی جیون پاکستان بننے یعنی جی بنایا بیٹھے, بیٹھے. باندر پوتر بھیا اے لنگور واگ بڑے پی شکل ہے پچھلے یہ ڈاکٹر مبارک اسے تھی چھوز مبارک اخترینی کا ہے ہے کہ مبارک ہو رہے گا بلا آئیے ایسے لکھا کہے اقرآن یعنی اقرآن ہے نا قرآن ہے نیشنل کوک فاؤمبیشن وہ ہو ہو کتاب آلے ایسا قرآن لے اتا انہیں تاؤر کیا بنائیں تاؤر اتا چونہ اترا یہ تاؤر بنائیں قدیم کا درمیانی پھیلا ہوا تھا. جدید پتھر کا زمانہ جو 80 ہزار سال سے شروع ہوتا ہے پتھر جو لنگور تھے باشور آدم بنے بابے آدمے پڑھن چترین کام کا بن بیٹھا والا یہ نہیں جو, جو نا تاریخ حضرت یہ تاریخ پڑھے لیتے نظریہ نظریہ نا جی تاریخ کی کہانی بطور تاریخ پڑھاتے ہیں یہ تاریخ انسان ہے اللہ تعالیٰ جی میں تاریخ انسان دس قرآن پا میں تاریخ انسانی بنائی اچھا بولے پتھر کا زمانہ قدیم بل درمیانہ پتھر کا زمانہ جدید پتھر کا زمانہ بانسی کا دور ہلاات بنے کسی جنوبی کانسی جانا تانبا اپنا تانبا تانبا دلو کانسی کانسی اوزار جڑے بنے وقوں نے آئی اس واقعی کانسی پر میں کہ پتھر دے زمانے ہوا ہوا انسان چپاتے پتھر دے چیزیں، مثلا پتھر رگڑے اگ نکل دی. تو پتھر دے اوزار سونے نبی سندر استعمال کرنا ہے نبی پاک کہانی کانسی کا لوہے کا دور آدھے لوہے کا ولا ان نے لکھے یہ تہذیب کی کہانی کا زمانہ جیڑے اج لوہا آ گئے ہونے پورا مطلب ٹو گل ہی نے ایک انسان بنایا انسان نے نزدیک مہذب بنیاد یعنی انسان انسان بنیا لوہے دے اوزار نہ لوہے دے آلات لوہے دے اسباب جی میں اجکل آم لوہے دے چیزاں بنیا ہو انسان بنے تو کال بنے یہ لوہے دے چیزاں نہ ہو انسان نہ بنے انسان انسان نہ پا رہا. تو تاریخ لکھی تو لنگور تو شروع کیوڑے کی کوٹھی کروڑے گیا کروڑے چیزاں پہنی آستہ باندھ رہے باندرے جانور والے سب تو زیادہ عزت والے سب تو زیادہ عزت والے اللہ دیکھو جہلیت نے اسلام آخیا عزت والے یہاں مسئلہ ترقی بھی نظریہ دظریہ کہہ اسلام جہلیت یورپ والے آخر بابا ترقی بل ہے، ترقی بل وسائل ہے، ترقی بال آلات ہے۔ اگر آلات چنگے تنگے چن چنگے چن چنگے بنتے انسان کریں تو انسان پوترا انسان بنتے بھرنا چولہ کیوں یہ چوت کب کوئی آدت بندے پترا والی ہے ہی کرنا لیکن ہے توں آ بابا سا پتو ان نبی رسول جو انسان تکوے نہ لے تو آخو بابا انسان نہ لے دنیا مال نہ آخر جی کن یہ یہ تو انسان جائیں جو ہر گئے دنیا کے لگی انہیں حرام دیا اسلام کے مقابل اسلام تاریخی رسول کو کم چلے نبی تو کم چلے انسان دے. ہاں جی آخر نبی جانے چلیے پہل انسانیت چلیے تو رسول پہلے پہلا انسان پہلا انسان رسول اور پہلا محرت بھی رسول لہذا لہٰذا نبی پاک کا آ سلسلہ مکمل کہ مسل پہ انسان پہ بڑھ چکے ابو انسان سارے جانور شروعات کر رہا ہوگا لگور لگور سان تحزیب آپ ہٹ گا گالے اسلام آخیا انسان تقوی پرہیزگاری دنیا نال مخالفت آ گئی دنیا ہے وہ انسان کیا انسان پہلا محلبیم محلب لگور اگو تو حضیف ہوئی نبیان وحشی دور گزارے سارے وحشی نو چھے ہیں سچی رسائی نوی رسول میں کہیں کو نہیں آتا یہ حرام کا ہے میں کہیں کو نہیں آتا ہے چو دے ماں چو دے فلاں چو دے کہیں کو کچھ نہیں لیکن میں صرف اتنا آگا بگو دا میںرام کا نہ آخا جو مرضی آخا جو یعنی اپنا جتنے مرضی میں ہونے واسطے بعد جل پات بیٹا استعمال کرا وہ تو ہر مقدم مقدم کو نکل گیا وہ نہیں نکلیا ہوں جے لنگ کا حرام دا کا آنا لنگور جانور بلا ماں جانور سارے کام چل رہے ہیں کہ ہر نبی رسولے کو سارے بندے نکل گئے وہ بڑے ہرمے آتے چی اے حرام کا حرام دا, دا ان نبی رسولے کو روزانہ بندے مندر کٹے جو ہر بندہ بچے وہ کتے کا پوترا اللہ اچھا مندر نہیں تے جیسے ساری تھریکی چدلے کا بدلا بدلے کا لیکن بدل سکتے روشی گل ہے یہ اچھا بھی بیان کیتی حقیقت بیان کر جو اپنا جو بیان کریں اچھا گے ہوں کی حق، حقیقت جڑے دکھیں گے وہ والا لوگ آتے اچھا تو جو کریں جو پڑھیں جو اچھا ہوں تو کسے ہیں جو ایک ای کام کرے گا لوگ آتے مند اچھا ہوسو جہیں تو سکونے پڑھایا بھی تارے لگورو لنگور کا پتر تو آنے دین دا مندر نکل گیا مادہ بھیدہ ہر مندہ تو اگل نکل گیا حرام دا آگی دونے دی لیکن اتھا گوارہ مہدیس واسطے چھو اتھا پیسہ مل دے سائن سمدن بی سائن ستے پیسہ ہوئے تو وال مندر کارے اے ایک واسطے بی کتابہ جنمائکہ نے رہ گئی جیلی نمی کھول سجا ایدے دیتے ہیں تو انہوں سے کیا لکھا کر رہے کیوں کیا کیوں کیسے کون تب کہاں ایدے گوبرمنٹ دی موہر لکھت کر رہے ہیں لکھا کر رہے ہیں حکومت پنجاب وہ جو پہلے کہانی کی تیمی وہ ہے لنگور علی کہانی کو ہمیں بیٹری سے میں قدیم تازیبہ سارا ایک تاریخ انسان بنے ناگلش تاری بولی کتا ہوا جن تاریخ کی گئی چشتی پوترا سکول کا پوتروتھا پڑے چوتھ بٹا پڑے کیسے ماہ چوت بھی بچا سکول ماسٹر سب کچھ کھڑے کشا ہر پو بھی اپنے پیر کو بچا آپ گلا بن لانتی بن بےغیرت بن بے مان بن نہ گستاخ بن بچاؤ کی سکل والے شک صرف گال یہ جو او تعلیم تے روشنی <bundes> لوگے عزت پچاو لیا بند بھی کٹے دٹے رنگ بالگر دے تین سال کی لڑکی سے ماں سے ہر ایک طرح کے متعلق لکھا کرا جنا ہیں. بین اسلام نال جتھا محبت نظر. جتھا نفرت خوبی نظر نہیں نا اسلام نال تھی گی, نفرت نال تھی گی. پیار. Koo, نظر ادا عیب نہیں آتا ساری خوبی نہیں آ بے شک اسلام دی خوب نذر نہیں گال صرف اتنا ہے بے شک بے شک کائنہ کا وہ سچھی دسا ہے اج تک میں کئی دن ہی بے پردے اتارن لئی سبق دتھنا ہاتھ کھڑا کرو میری کہی تے سنئی ہوئی میں آکھیا وہ اسٹوپی والا برکھا لاہات فیش پوا صرف اتنا مار جاؤ سکول میں کوئی اتنا ساگت کر دے کتاب لکھا ہودا اگر روئے کوئی مائی دراصل صرف یہاں پردہ یا اتنا کہ پردے کو نہ چیڑا گیا ہوتے پردا پر قوم, دی قوم، مل سکتے ترقی آفتا نہیں مل سکے اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو عورتوں کو زیادہ سے زیادہ باہر نکلنا سارا بابا جنا جا مسٹر صاحب سا بابا جی سارا تصویر پکی ہو گئی ملاوٹ نے کرے لائل وعدہ آج کرو آج تو بات پیوکاری بابا جیواری آئی آپ شادی نہیں سن نہیں پینا ہے. یا چاہیے تھکاٹ ہے یا پر خدا بہتر جانتے جا سکھا جانے آپ ساری زندگی کاری رکھیے والا بننا جو سی محفل ڈیر کو آپ کرنا چاہے پاتے وجہ نہیں کا, کا. نواب فلاس کی فوٹو بابا جی سرکار کی تو بھنڈ پہ اپنی دیکھو دیکھو تو خوشی رکھو سکے کبھی نہ بابا جی سرکار کہیں کون کرے والا آشق درمیان کھڑے والا آپ کو کریں گے ہی نہیں ہیں فرمیں ہی ہیں میں گستاخی کا کوئی لفظ نہ بولے کیونکہ بات بولے کرام میں کوئی لفظ نہیں بولو سنتا آپ فرمیند جب تک پرتے رکھے تو ترقی نہ کرے ایم کرو جی میں ل بہت پرانا تیس سال باہر دے میں اللہ مطلب کا ازمت کا شانے مرے پشان تو کتنا نبی رسول <سؤال> ملائکا بھی مرتے مرتے لگورا در پردا کٹور کٹور گزرے بھائی انہی کے مطلب کی کہہ رہا رہا ہوں میرا ہے لانت دیو جا قربانی دیوے ایمان ہر شہ بچا دے مال ہر شہر لادی جئی جی چہیا پتن کیا کچھ کر دے رو سڑک بغیر دشمن مخالف بھی پنج ہزار بھی چاہیے خریدار پچاس ہزار میں لکھ گان بھی پتا میرے ہاتھ ہے اے وی چلا گیا۔ تے جیے میں موبائل ہی کھیل وجہ سے پیسے جن گیا۔ یا مائیں نے کو موبائل ہی کھیل وجہ سے پیسے جن۔ تو بلا ٹھگی آ سی وی چلا سی۔ اے بے شک تو حاضر اوترا اپے کوئی پرابلم نہیں ٹھگی۔ تو صاحب او تین وچ دے دے۔ جڑا تین ایمان ہے او کھینویں دے۔ بے شک پیسہ وی تو چھڑنے صرف اپنے جو لکھا پڑھے گا بیٹا تو اسلام د امبیا لم دین لال قرآن لال ہے جا انکار تعلیم کو بندہ پڑھا قرآن میں چاہے کھڑے ہے قرآن چپڑے کوئی بندہ آخر جی قرآن بات رات پڑھے ہوئے کی تحقیق یہ ہے کہ انسان لنگور سے بنا ہے ایک کام کی ہے مولانا والے معلومات عبد الحقیم بے شرف کا دینا کتاب جی. لکھے اقوام عالم کیا نام تاریخ اقوام عالم. اون اندر پر لکھنا پر ایک کتاب ان کے مطلب لگو رہے بلا کچھ آدھے لیکن کی تحقیق یہ ہے کیا مطلب یہ غور جڑے انگریز لوگ ہیں انہیں گا تحقیقاں اے ہیں لہذا وہ قرآن بھی کارل جڑی ہے وہ تحقیق نہیں تحقیق اچھر حاضر بھی اے دے لہذا آپ نے وہ لنگون کی کہانی تو ساری والا شروع کرتے والا دور بنے لگے تو لگا گے تو لگا دے والا عزیز عبدالحقی بے شراف ہے والا تذکرہ کابر اے رسول اللہ تے ولی اللہ علکیت رحمہ اللہ تعالیٰ تے تاریخ اقوام عالم کتاب تے لکھر کتے اللہ کیا جما سکتے کو اسلام کی لو ہوں جا ککول مدرسے پڑھایا رکھیا ہو ساری ج نئے دورت ماں اسلام ساری کٹھی کرو نام اراد ایسا عجیب مظہر بنتے جن کی مثال پہلے مکمل نم ایک راہی کام وہ مرے پہلے سمجھا بیٹھا ہے حضرت ہیں نہیں پچ ہر شوبے ہر شعبے پہ لکھالی ہوئے جو جیڑھا کتا مغرب مگر مغرب اللہ، بے مستر کے, جتنا پجاری سے کے مغرب کی مغرب کی تحریب کا اللہ ہاں حضرت ریاست تیار کی تھی اس کی اگر جھلک نظر آتی ہے تو میں تو بالکل نظر آئی کی ਇਨੇ ਕੋ ਅਸਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋ ਅਸਾਂ ਜੇ ਹਮਾਚੋਦ ਕੋ ਤੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਾਚੋ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਅਸਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂ ਹਮਾਚੋਦ ਹਮਾਚੋਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਛੋਲੇ ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਭੇਰ ਦੇ ਚੋ ਨਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਪੋਤਰਾ ਕੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅਮਾ ਫੇਰ ਉੱਤੀ ਖੋਤੀ ਹੀ ਜੋ ਕੁੱਪ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾ ਲਾ ਭਨੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਦਾਨੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲਿਖੇ ਇੰਦੋ خبردار فرائٹ بہت بڑا سائنسدان ہوا فرائٹ فرائٹ اور اس کے خاص کے فلسفے اور کہتے ہیں کتاب کا نام حوالہ سنو مغربی فلسفہ تعلیم کتاب کا نام ہے لکھنے والا سید سا. سلیم ہے جیڑا سنگڑھ یونیورسٹی کالج کا سندھ وہ ایسی بہت بڑا پروفیسر سن پچہتر سارے نظریات لکھے اندر لکھتا ہے کہ بھئی فرائیڈ اور دوسرے دانوں نے یہ نظریہ دیا جنسی خواہش کی تکمیل کا نظریہ دیکھا چار اور دوسرے لہذا پڑھنے بابا جنسی خواہشات جس نے خواہش جنسی اٹھے اس لکھا جو لکھنگ ما مگر اس کے آگے رکاوٹ ڈالنا لڑکے کو کنفیوز کرنا جسمانی پاگل ہونے سے بچانا چاہتے ہیں شاید کر کے سچی تو جہاں فرق امتیاز کچھ کھڑے دیر سے معاشرے تھے یا ولاشر تھی کھڑے کیا کٹایا کرے اتنا شدید کے باوجود تیمیں کٹھا تھی سکتے سب مثال دے دو اکھے پانی سی سکتے جن پانی کھٹو گوچ میں اب پانی کا تلو چلو پانی کٹو لگا اتنا مخالفت شدید ہر یہ راہ پر تو نہ جانتے ہم سجوں نہ یا کو لاد اسلام بنا کو کٹھا کرنے کی کوشش विस्तर जना दोंदे हम दे वो इक करार दे दे ते मुल्ला कुत्ते कई हुदूद समझन ले कर इकठे करदे याद करवे है असा को पता है असा इस्लाम को समझे सुभान अल्लाह जाहिलियत को समझे भला है इस्लाम दे सच्चा सुभान अल्लाह जाहिलियत दुश्मन है چنگا لگی یا برا لگی کو سلاب آخرا کروانا فساد وہ پوسن جڑے رکتے نہ رک سن ہیکے اسلام دے کفر پر لاون دی کوشش کرنا ولال وسا دو کو دے رُک گئے نہیں بےشر نہ رُکسا بےشر ہر کوئی روندا نظر آئے۔ ہائے ہائے ہم دے وچ ہتھ جب کھیل دو ہک مدد تھدو تو جہان اِمارتاں کھیل گئے۔ جیڑن مرضی جو سٹے سماں اِمارتاں کھیل گیا۔ چمک دیندے ستے سر کا تھو بندے یہ رومن جی ہے 5 5 لاشن احتکام لگا اور ترے جیے بے وقوف تو خود لو ہو گیا۔ صرف رومن جو ہے۔ فرشیانے چلے وہ دروازہ کا ہر نہ ہوے کہنا ہے کوئی کام ہو دے تو کوئی شباب ہو دے بیماری تو ہو کوئی سباب ہو۔ کھڑی کھڑی سارے لوگوں لے پانی نہ دیتا ہو گا۔ بے شک <tip> <tip> <tip> <tip> <tip> <tip> سیام کا فرد <laughs> <laughs> جماندر <گنجے> <laughs> <laughs> سفا بلہ بدیا ایک رومنا ایک تھوگنا جہاں سفا بلا بجیا علاج کتنے تھوڑا رومنا سارے کرے تھوگنا بے شک حساں حضور کے جوڑے پاس گزرتا اے بھونے کو بھونے کو جان دے سبحان اللہ بے شک ساده طریقے ساده منصوبے دے چل کو جے تے خود باخود نہیں ہوندی بھونا محسوس تھینا شروع تھی ونجے سبحان حق بچا سبحان سبحان اللہ مانج میں اچھا دین رحمت آ... یاداب ہے دلوں میں شادی یا شادی جی بھی شاہ دین تو خالی ہوتی ہے یا دین کے خلاف ہوتی ملا رحمت ہوا جناب بزرگ پہلی نار آئی حکومت ساری بھی نہیں جمہوری حکومت برابر بابے نظام رکھا جمہوریت بہت زیادہ دی منہ نہیں ہے اچھا ہیک کے ہونڈ عقل اچھا ہیک کے شرح اچھا یہ دا نشائیں کنے عقل ہوتی ہیں اچھا ہیک پاس ایسا بندہ ہوئے جیدہ نشائی کئن اچھا ہیک کے نشائی نشائی آلے ہوئے پانچ اچھا ہیا بغیر نشائی ہوئے اچھا تو کئن بھی منہ اگر تو نشے زیادہ اچھا نشا ہو گیا اکل والا ہوں اگر کوئی بندہ محض زیادہ کو ڈیٹ دے بے اکلے نہیں اکل کو چھوڑ دے ہوگی فساد تھی سی. جی بیٹا شریعت شریعت ساری خدائی شریعت ایک پاس بابا جی کون دراش گیا جیسا اکل منیچے شریعت نہ منیچے تو وہاں رو سے نا ردیا کہتے ہیں بے شک بے شک بے شک بے شک نہ بہت باری کیا خدمت یہ تھی بہت گرانہ پوڑنے اکرانی چھوڑا بھی جی تھا کی شے اون کو پچھا پہ دھتے ہیں در محل سیادہ کو دیکھتے نظام پہ دنیا ایسا ہر پتھا سمون ہو دیتا एक पासे हो में धीद अगर तो धीद नशाए इ मतलब کثرت بجا منے عقل پچھا چھکر اے تے تیجا تھی دا چھوگا ساری زندگی کاک دا راہی تو اک کاک دا امر تے جتھے پورے ملک دی گلاں اوی عقل دی پچھا کثرت اپو شریعت دی پچھا تے کثرت اپو تے پیچھے تے کو کاک تو بغیر کیا لبدی وے تو لگا تے کیوں ہو ہس تے اپنے اپ دی گدی بیٹھو جڑا گدی بیٹھو مائر مندر کٹن لگے دلو گنجے خبردار بابے دے بڑائے آئی کے مطابق چلتے آئی آئین بزرگی آئین کے سابدار زرداری گنجے سارے بزرگی پولیش سارے بزرگی نہ چہکار تو سمجھا ہاں یہ نہ سو کہیں کو گتی دے ہوئی کہیں کو ٹریوری دے ہوئی انہیں دخانگاری ہیں چاہتے ہیں کہیں کو گتی کا مالک پڑھنا एक کے گتی دا ڈرائیور بڑھا لیا ہی میں تو ہائیں گا لیے اس کیا فرکت ہے سو تسو بال پڑھو بکھا پھر یار ہیک کے میں کہیں تو آدم ہے کہ کو گڑی دا مالک پرانس اللہ گڑی دے بڑی رسول ہے ہیک کے آدم ہے ڈرائی وڑی رسول کھا کھا مالک تمید اس مال کا فرض ہے ملازم ملازم ملازم ملازم مالکوں ہوں دے نیم مرضی کر دے ملازموں ہوں مالک بھی مرضی دے مطابق چلے وہ اپنی مرضی ہے نی کھر میرا جس سے مالک نہیں کرائی اگلی دیوار میں لاہور ہاؤس فکشن ہاؤس ہی ڈاکٹر مبارکار سکالر بیٹھے ہیں انہیں بیٹھا یہ میں سوال تو سوچا میں کہ مولک دے کے حکومت دینا فل کچھ وہ سکالر دیکھو کھولو کچھ ہے فل تو ہے میں نہیں میں دسا میں کہ جناب مولک دینے کا یہ مطلب ہے ساری مرضی دے مطابق چلے گا سو اج کل مرلا نہیں رہے ہی زمین جھگڑے دے اندر कितने जनाह खड़े भी जमीन तू कल मैं, जरी कीती ना। जरी मैं जरी मरला बिरा बिराग वो जरा उ ٹگڑا ہو گیا ہے، ای ساری جگہ تھی بالکل ایسا جی میں فٹ بن دینا کہ میں کند ہزاں رکھنی لڑائی ہوئی ہے لڑ لڑ کے اس کنجر نے حاصل کیتے سن بندے بر مرا کے جانے مفتی دے چڑیا مر گئی سکول فون خود بند دس میں دنگیوں, او دے ملک پہ اپنا حکومت پھر ڈرائیور رکھ گیا کر کے جس وقت پہ وانڈ ہوئی وانڈ تو پہلو جیسے جی میں فوج سی جی میں ججی سی جیو دفتر سن سی جو کچھ اسمبلی سی سارا کچھ اسی طرح کا نظام چلتا لگا یا بابے کچھ بدلیا خوش بچے آزاد ہو گیا وہ فیور وا کے پاشا حضرت صاحب میں آزاد بندہ گلا جا مالک تھوڑے مار کے باہر کھانا کہ ترائیور ہی ہے پڑے پڑے پیچھو ہوئے پیچھو ہوئے پیوں مطلب پیچھو کوئی کلام مروڑی بھی لا دے زور کو مروڑے کو لوگ اس لیے ایسی گا اچھا دے دے لاکھ مر بے قوم الٹا چودہ اگست نو خوش کرتی ہر سال پیو نہ کرے دے. پندرہ لاکارے مار کے بارے کرنا چاہیے یا من طریقے زمین ہو گیا اکھی نکل جائ کرے لا وقت یہ سکول انگلش تو, تو پڑھ دو زبان میں کیا ہر گیا زبان کیا مسئلہ کوئی زبان کی ہو. زبان میں کیا ہے زبان کی تو کوئی حیثیت نہیں آ مشتر جناح سرکار نے بنگال آلیندر اس کے زور چلایا پاکستان بننال زوری سرکاری آدھر بھیجے اس کے تو ساں اردو لکھو دے اردو بولو بنگالی دی ربان بنگالی ہے اس کی اردو چاہتے لازمی کی انہیں کو چڑھا گرسہ سے وات پس عربی رسول اللہ اگر نام دنوں کے آدمی کی انتہا پسند ہے یہ کیا ہے ارب بھی لازم ہے مطلب ہم اور بھی اعلانات میں لازم کتنی پوتر دا پوتر او اس کو غیر زبان میں لازم پہ کریں گے تے بھلا انہوں نے جو کیتا 50 لاکھ बिहारी تے پنجابی مسلمانوں نے غصے اس قتل کرائے اوئے باپ نے ہٹ کے قانون اردو دے پاس کرنا کتنا بندا بھلا باپ جو غصہ لگے بھلا آپ آرڈر کیتے فوج کو جرل گرتی ہے لبھی جو ہے तो कई आपा आपा मुकाला आपा मली आ जंज पढ़ाई بلا بابے والا فوج بھی بنے ہاتھ اہ ہوا پینتالی لکھ دریا بے شک. بے شک. کیا مسا بھائی سامنے بیٹھے بیم بی اے, اے پلانے لکھ لانا کو کام کچھ طرح طویل کہنی جو علم کیا ہو شعور کیا ہوتے عقل کیا ہوتے اکلو کو بڑا دھوکھا وکھریا مرے گا جیون جوگے نہ آپ نہ میرے ہے دکھو کہ رسول اللہ فرمایا شریت اکل آخیا اردو لازم کرو دکھو کیا وجہ ہے عربی زبان سے کوئی اہمیت کہیں اردو ایسے بن گئی سر سورت اردو وہ چل سکتا उर्दू? हिंदुए उर्दू के खिलाफ तहरीफ से चलाई हम फितना मोर बने लाते अंग्रेज उन्हें उर्दू की तारीफ उर्दू के खिलाफ तारीफ चलाई हिंदी लादम करनी शुरू कर दी यू हम تحفظ بن گئی نا بندے جو مرضی ضروری اچھا دشمن کہ نہیں کرنا کہ نگے <laughs> <laughs> چارے ہرکال کو مہربانی کرو قرآن پڑھو میںفظ رہا ساری دنیا کے <inaudibleDoes> <gasps> <leurs atrás> حال سن وے کئی بے وقوف لکھویں تے اپڑی شامت کو اپ بتاوا طریقے کو پتا کینے میں تیرے مولے کو پرچی لکھتے میں پھدا پیو ڈالے ہو جڑا مستر جلاہی روتی لگ لگ جاندا تو میں کہن لو جاؤ ہا اللہ اللہ اللہ میں لوخ تیرنا چاہدی جو میں رہے یہودی جت دس راتوں گارہ چھ مлли ہے ہائے ہائے سُبُھم او مُکالے جڑے میں ہن کھیندا بیٹھا تے دکھیندا بیٹھا کوئی مے کو پھیرنا چاہندا ہے ہائے سُبُھم پیر دے لاس دور تا سبحان اللہ سبحان اللہ مے کو پڑھان سبحان اللہ میں سبحان اللہ مین ہاں رکھتی بانی پاکستان محمد علی جنا شخصیت اور ابو سلمان شاہ جہان پوری کراچی کا ہے اس نے لکھ دیا کوئی ملنا چاہے تو ملا سکتا ہوں اس کے صفا نمبر سینتیس پر ہے جڑے بابا مسٹر جنا سرکار سادہ بزرگ علیہ اللہ ہو بلا جس وقت چودہ اگست خطاب کرنا چودہ اگست دستور ساز اسمبلی سے کراچی میں اس وقت لیا نے پورا پروگرام کی ترتیب کی جس کے اندر سب سے پہلے اس نے بابا کا ناراض نہ منگو نہیں बाबा जी आमियान देख देख तलावत मेरी शुरू करो तारीख का रंग रंग سبحان اللہ سبحان اللہ اور سن کاری فردنہ ہی کاری ظاہر قاصی کیا نام کاری ظاہر قاصی پہلے بتا ظاہر قاصی ہے موٹی دیوپل دی چیز نا دیوپل دی کاری صاحب سردو فجر اپے دی جناں ہکا ایسٹو پھو پھلا اچ جنگل اچ شڑکاں تے آواں دے کُرسی تے ہن ہن آیا او کہا تا اے میں پورا ہا کو پازے جڑا کہ مولے دے ککلے لاری ہا ولڈا اوئے تی پیو دے اسمبلی تے نہیں پڑاں نیں بے کو تو بٹھا لے ہٹے گا طریقے شادی شادی میں ان شاء ہی گپ شاپ پوری گپ گئی نا اچھا میں دوستو ہر شہ آپ اثر چھڑی ہے سورج کتنا سردی آپ اگر ہر بھلے کے بندہ بھاگ لا علمی چڑ د پکڑے پر جہاں اثر شہر نا لا علمی استعمال کر باسے او کام کر دے سی تو رکھ بیٹھا پتہ کرے اللہ. مزار تو جو وہی اگ پکڑے تھا. پر پکڑی ساری قوم کو کیتے. آئے آئے آئے. بے لیکن مریا لا یہ علمیت ہی کفردی تعلیم کوفر نظام کوفر دی حکومت کو اپنی نتیجہ دکھ بیٹھی مر گئی ہر شہ ل گئی آزادی خوشحالی نام جڑے ککھ نہیں راہ لیتا ہر بندہ رو سڑک نے کیا لکھیا کھڑا خوشحال پاکستان ایک بندہ خوشحال نہیں رہا ہوں سڑکیں کیا لکھیا کھڑا یہ لکھتے ہیں جو <laughs> لالیت حقیقت, دے. حالانکہ حقیقت دے ہوں. لہذا لکھے انہیں زندہ پاکستان میں پاکستان بردیشا. جی لکھے خوشحال میں شکار ہے جان نہ جان نتیجہ دیکھی بیٹھی نظام دام جیڑا کہیں شہر جو اثر رکھے جڑے استعمال کرے اثر نکل سی باوے لا علم ہوے ہی سانگے سونے نبی فرما دلو فا دلو او فرمایا دلو فرمایا میں ڈیاں نبی بارس چار ستاں کہڑے دین سمجھتے بھی ہوشن دی چلتے بھی ہوشن دی اپنا پیشوا بنے سن او یا اسلام نہ جان سن یا سن، جانتے بول بے شک, بے شک. یا اسلام نہ پچھنے سن بے شک یہ جی خود سکولی بے شک جائے اسلام پچھنے سن تو سن جی میں کیا نتیجہ نکل سی خود پر گمراہ حسن کو گمراہ کرے سن بے شک. گمراہ کرے سن وہ تو نہیں تھنگنے چاہیے پچھلے کو جس, جس وقت کوئی استعمال کرے تھی اثر اپنا ضرور رنگ لائے سی ہو چیز کہنا دیکھ سکتی یے جے دریا وچ وانو ٹاپ مرے سی آن تارا ہن بھاوے لا ال میں پتے ہی کین سی و دریا وچ وڑ تے گڈ مرتے دریا اے کناں سی را ہم کنا کرے سی وسلو تو لا ال میں بھاوے پھیکو نہیں بھیڈے گا بے شنہ او مرے سی کنا بے نہیں ساں گے بڈے لاسے بے شنہ ساری قوم آ کسے لا ال ماسے لا بھامے ہمیں نتیجہ بے, بے, بے کھلے جو خدا پچھلے نتیج کو انتے بڑنے. او بڑنے نتیجہ ساکو پٹنا اتا بنی جو اے نتیجہ سارے کو دیکھنا گے کیونکہ اثر ہر شہر ضرور اپنا ٹھیک ہے پردے دی تاریخ یا پردے میرے سوال سکول دے خلاف بولیا پتابیں یا پردے دے حق بولیا پہ یا پردے تپ وٹی بلا جس خلاف بے کو اولاد نہیں روح ہی کی پچھو بھون کے بیٹھا اے ہاں ہاں کسے دی روک نہیں سکدا لیکن میں انشاءاللہ روکی کے سا تھوں کر جو چھڑے تھا کنا سبحان اللہ بے کو ایک ادو مسٹر جناہت دے وے وے وے خلاف گال ہی کی تھی کتو وہ بابے سئیں دے ولوں دے ملک وچ نہیں کھلوان میں کسے میں حاضر میرا ایک سوال ہے میں کوں دا جواب چلےو کہ کیا میں کسے ہی ملک وچ خدا رسول کو باقاعے جناح کو سدھی سنا نہیں کلمہ ہی پڑھی بچے بیا گیا خدا رسول وہ ناراضگی واپس سنا سیم گنا ہاساں نت میں چاہوں گا میں کن آ بی افسر ایک فیکٹری کا میرے سنتے آ بیٹھے حضرت صاحب آپ کی باتیں سنتے رہے بہت کوفت ہوئی آپ تو تعلیم کے بہت شریر خلاف ہیں تعلیم میں کیا حرض ہوتی ہے جناب یہ بتاؤ تعلیم ہاں. تعلیم اپنی جگہ اپنی جگہ میں جناب میں جناب, جناب یہ دسوئی اگر کوئی مول بھی क्या باز ہو بال پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں؟ تو ساسا ساسا کیا کیوں بچا ہی تو دسو لونڈے بازی اپنی جاتے تعلیم اپنی جا. جو اللہ دا قرآن مولوی لونڈے باز قرآن نہیں پڑھ سکتا کیوں آکھ, قرآن اپنی جات تعلیم اپنی جات لاؤں آخ آ ٹھیک ہے کروں فتوا دیکھ کرے تھا میں لف لف لاؤنڈے باز بال تھوڑا سو جلدی کرو بولو تعلیم مرے آپ جا دے بندہ جو گندا ہو تل ہی گڑی آج دیکھو بولو ہاتھ آئے کئی بالی قسم خدا بھی کر دیا نہ کہاروی لونڈے بال زیادہ برا ہے زیادہ برا ہے باؤلی لاؤنڈے بال کاہ پو بھی دا قرآن دا اتا پڑ بھی پڑے دا ہر شیری کلکو ہاتھ مار میرے سونے نبی دی امت بے, بے وقوف بے بے پچھو پی کو کوئی نہیں بچتا میں پچھلے کو خدے خد دا پا کار پوی اپنی اپنی نبیڑ ہو. پچھلے جو جو جانور اے؟ اے اے اے جو سونے کی بار گائے سونے ہوں کو اکلے چھڑی گڈو کدا شریف جانے سوار آ پل کے سو جیسا ہاں مار مار جی ماننا گل مل گئی کا نا گڈو کو اکل مل گئی کا نا گڈو کو اکل مل گئی نچے بند جی رونا قرآن پڑھے توانا پ قرآن تو میں قرآن پردہ تو ترجمہ کرتا اور نصير اللہ فرماتا ہے جو پروگرام ہو کافروں کا کافروں کا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 تڑپ سے مر سے غصہ پاک کوسلے سے یا رسول اللہ کرے سے جو مرضی کرے سے تے مت تڑپا تڑپا مرے سا کہیں کو آون نہیں دیوانا کیوں جو ہر کی ہر ایک تے میرے حکم دا پابند اے تے نہیں تھی سمجھدا جو تو نبی میری مرضی دے خلاف آ مالک مجھے جو تیرے ملک کے چلتا پہ یہ پروگرام کا رب سنگا بھی پہنچ ہوں پورا سمجھ آ یہ دا طو دے سمجھ واسطے آسان ترجمائیوں پروگرام پر ہے۔ پروگرام جڑا کوئی بڑے دے اون تے تمام تر خواہش شامل ہوندی دی خیر میں انہاں محروظات نال اجازت چاہاں۔ اور سر ہاں واہ سبحان اللہ بہت اچھے بحث بیٹھے پر وقت۔ یہ میرے ہاتھ وچ کتاب دے دپیو۔ سبحان سبحان اللہ کی کتاب جزا شریف خواجہ خاج پیر اللہ بخش تو جہ سیر آلے خاجہ خواجہ تونسوی تو پوترے خلیفے جہاں ہاتھ پاک نال کو دی مشہور کرامت خاجا لہ بخش تو مشہور کرامت آپ تشریف گینگ گے دلی کتا جی. بہادر شاہ زفر آخری مغل بادشاہ دور دو ہے سم دا بیٹھے سبحان اللہ! عوام ملن واستے آئے لوگا مولی غیر مولی لوگ مول گیر مولی ہر طرح دے لوگ ملن آئے جو سی کا چرچا وڈاچو مولوی آ گئے ایک دام اشرف علی تھان بھی ہے نام رشید گنگوی ہے سی سامنے جو تھے آپ ہاتھ ملا من لگا نے ہاتھ پیچھا چکی کا فرمائنے تھوڑے چستا خیر رسول دی بو آدی آن پھی انہیں ڈاٹھا زور لایا و سونا ہاتھ جا ملا فرمائنے جب تک تو ہاتھ نہیں مل رہا اندش بنائی ساکو زلیل کی برے مجمے چی زلیل کرے سو بھرے مجمے مردا بناؤ چاہ, چاہ جنا دیا کرتے دے پیر کو آخو جنا کا پڑھے سی، پڑھے کو پیر کو جی ساری بو آ گئی ہے ایندہ پتہ نہیں لگا والا آپیں بیجتی تھی سن کیا گیا کور سارے نکل بے سن انہیں زندہ بھی میں مردہ سرا کرتا بھرنے لیٹاریتہ شہی آتا جنازے پڑھا لیتوں نے اللہ اکبر جنازے تکبیر اب پانچے چاپڑے انہیں وہ نا مراد جنازے چھو اٹھا نا جنازے تباد انہیں ہلایا وقت ہرپوں بھی اٹھی آپ نے فرمایا میں پانچ تکبیران پڑھی ہیں پہلی ماران دی ہے چار جنازے دیان کیا مطا کھڑے ہلا ہو یہ واقعہ بھی ہی کتاب جلی کھلا دے شروع ہی کتاب دیٹھ سو سال پہلے دیٹھ سو سال بعد کتاب پہلی بارا اردو ترجمہ دے فارسی پئی ہے آستانہ ہوتا ہی تونسہ کراچی جو چھپ پہلی بار آئیے گا سکول خلاف اگر ہی بزرگ دیا سنا دے کو پتا ہے شریف والے غلام سیال والے <سؤال> سیال پتا نہیں باد شریف یہ لک نہ بھاوا پکواس کرے سی والا سونا سفح نمبر پچوجا کدرجا لکھ چلاتے حضور غریب نواز خدش یعنی خاجہ اللہ بخش رد ہر اسکول و کالج کو مطلع دشمن جانتے تھے یعنی اسلام اور مسلمانوں کا چاہے وہ انگریزی اسکول ہوتے چاہے مدرسہ اسلامیہ کے نام سے ہوتے وہاں میں اسلامیہ اسلامی دام دکول ہوں دیا کل بھی. اللہ, ہی ہی غوشیہ, پبلک ہر ایک اسلام دا بھی دشمن کا بھی حوالہ گلا نک کپ گے صحیح اگلے کا کپ گا ایک سو ننانوے سفر اگلا حوالہ ایک سو حضور غریب نواز خدر روح نے فرمایا اسی طرح ملتان اور ریاست بہاول پور سے دین اسلام کی نشانیاں مٹ گئیں اور مخلوق نیچری اس حکومت کو نیچری آدمی نیچری اور بد مذہب ہو گئی ہے اور مدارس میں پلیدی پلیدی اگ ل یا باہر پلیتی لگ پہ یہ پلیت پلیتی جی لگی ہے پلیتی پاک نہیں بے شایدو. بے شایدو. اگر کوئی بے وقوف پاکت میں میں جانتدار ہوں دیندار ہوں آج سچی سر ہی پلیت ہی میں کو سمجھ پاگل دے پاتے فیصلہ میرے سی ری وار سمجھ آ شادی مبارک اللہ ڈھول دمکنے میراشنا انہیں تو خالی مول بھی سڈنا سڈنا باہ مل آئی ڈاکٹر صاحب شادی کرے سائی تھی تمہ مرضی کریں الحمد للہ مایوس نہ ہو آج کے دور میں پوری دنیا کے مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں دنیا کا کوئی کونہ ایسا نہیں ہے جہاں پر مسلمانوں کو اپنے دین اقامل پر چلنے میں آزادی ہو مسلمانوں کے نہت محفوظ نہ ہی مال حدیب شریف میں ایسے مسلمان ایک قسم کی معلوم ہے ہمارے حکمران جن پر یاد پہ ہے دیر دشمنی میں جوہر نظارہ کی یادیں ہیں سو مظالم کو روکنا پہ دور دور کی بات ان کے خلاف آباد بھی نہیں لا سکتے باہر صرف مسلمانوں میں کیا کرنا چاہیے حضرت امام حسین نمبر دو سال حضرت امام حسین نے حاکم مسیحی حدیب سے یاد صرف اس وجہ سے کہ حکومت سلامتی ہو اور حکومت کے حل کے ہاتھ میں ہو ہمارے یہاں کے حکمران اور جب سے پاکستان بنا ہے یہ بہتر ہیں کہ حضرت امام حسین ہمارے لیے مشرے ہیں اگر ہیں تو ہمارا لائن کیا ہونا چاہیے قلم تقریب سے یہ ربائی نہ لکھی ہے نا یہ دفعہ باقی ایک تعلق رکھنے والا بندہ اگلی گھر آپ کا عقیدہ مان لیں پترکال یہ جڑے کوفر کا گلبا ہوئے سال بات دن پلے کئی مولانا مولا گمراہ جہاد دے نام دے فسادی دہشت دا گرد لوگ لگے, پلو لگے پلو لیکن نالی وداخت کرنا ویسے انگریز تر لاک گلیں دہشت بنیاد پرست عقیدہ رکھے نظریہ رکھے کہ اسلام سیاسی مہد ہے یعنی کیا مطلب کہ اسلام حکومتی مذہب یعنی اسلام ہے وہ حکومت اپنی چاہتے اور غیر بھی حکومت بھی اجازت نہیں دے رہا اسلام کو سیاسی مذہب قرار دے مان واقعی اسلام آتے جو دنیا جو ہے اصل مشرقی راستہ کو نہ دنیا کو ہی بھی حکومت نہ ہو سوائے اسلام دے. بے شک حکومت دا. بحالتا. بحالتا. بحالتا. بحالتا. بھی اسلام دی حکومت نہ رہتی اسلام مسلمان جلے کہا ہم نارا کے لئے حضائے بنیاد پان گئے تو جڑا ہے یہ نظریہ رکھنے ہوں بنیاد پان گئے مسلمان آگا تو کافت دیتا ہے جی میں لاب سے چڑھ چڑھ گئے نا دا تیک ہونے مطلعہ بھی کتڑنا پتہ نہیں بے شک انتہا پتھاں کیا وہ آدم انتہا پتھاں کیا کہ آدم جڑا یہ نظریہ اتحاد رکھتا ہوگئے کہ وہیں کہیں میں کیا مسلمان کو چاہیے ہر جہالی کرے آدر چھڑے تو ایسے کو انتہا پسند یعنی تو, تو جہ نبی کامل پیروکار ولی کوا پسند دہشت گردو جا نم اسلام جہاد کا نام کھا دن رہا مسئلہ ہے کتنا بیٹھو شرما پولیس اگو بیٹھو یا پولیس اگو جگ <coughs> بٹن تھوڑا ڈالے نواں بھی گلی پہ سب نکل تلو اللہ رسول نے ہیں. پر قدر سیانے آتے ہیں سیانے آئے نا ہمیشہ فیل بول بولے لے بول بولے فیل سمجھتے ہو پتا نہیں بولی کا جڑے کفر دا غلبہ ہوگی وہ غلبے کو ختم کر دے اسلام غالبان اللہ کو دور تری بولو بولو تیجا طریقہ دھرتی تک نہیں بنا طریقہ جہاد دا پیلا طرح آزاد دا Allah, Allah. جہاد ہوئے. جہاد, جہاد ممکن نہ ہوا اذاب ہوبی سلسلم جہاد مکائے کیوں ہر حکومت حکومت قبیلے, قبیلے دا ایک بات صحیح دین مدی شریف کے قبیلے رب جی آپ حکومت کو سے بالکل عقل اعادہ اور حکمتیں متادب سب ماجری سبحان اللہ ولا ایک وقت آیا بلکہ وہ جو قبیلے رال دے سارے وہ ولا اکٹھے تھی تے جنگ کرنا گئے جنگ کے ختم تک گئے کو ادم ولا مدینے شریف پہ آ اس اس سن نبی ہا جی میں ہو گئے چلے کھا تے این کھا دے خود ویسے اللہ رب اوجا نتیجہ یہ نکلیا وہ تحت نیب سی گئے اسلام کی روب شوکت بن گیا بدنا شروع ہو گیا مکہ فتح ہو گیا حکومت گئی ہوں بلا جیسا ہی خانس کا حکومت بھی چکیا اسباب اجہاز تو یہ نبی صحیح کی طاقت بلا جو جہاد کی ممکن سورت ہے وقت ہی حضرت مورسا کر فراعون دی حکومت ہے او ساری قوم تو وڈی حکومت کتے دی ہے تے خدا بنا بیٹھے تے غلام بنائی بیٹھے ہار کہیں کہیں کو اپ کو غلام جڑے بان من نہ تے ولا پیچھے سے ہیں الہ نڑنال لکھی ہے کو پیچھے اپنے نال لڑن گیا غلامی دا لڑن تو کون کن لیا ہن حق فیصلہ لڑن دی لڑ دے اٹھھی دے کچھ پہلے او دی ران لڑ کم ਉਥੂ ਫਾਰਕ ਫੀਰ ਵਾਲਾ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਬੇਬੇ ਚੋਲ ਦੇ ਘਾਲਾ ਚੁਪਿਆ ਹੋ ਲਰਪਮ ਉਥੂ ਫਾਰਕ ਫੀਰ ਮਹੱਲਾ ਵਸੀਮ ਮੋਲਕਾ ਲੜੇਗਾ ਮਨਾਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਿਮਤ ਬਣ ਗਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਲੀ ਨੀ ਆਏ ਆਏ ਤੇ ਸੂਰ ਕੋ ਮੁਕਾਮ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋ ਕੋ ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਘਾਰੇ کرو پکڑے آیا کی حضرت موسا قلیم اللہ علیہ السلام کو, کو, کو سور ہے کیا شامت میں خدا میں پہ روک فوج گن اپنی برادری ہر شاید پیار کر پچھو بج پیا को जो दी आया राह पेगा ना उस पर किनारेते وقت جہاد نہیں جی تو جہاد کرے تلوار بھاگ جی پہلے, پہلے ہی جہاد نہ <Param> <Param> <Param> <Param> <Param> <Param> <Param> <Param> وارن پٹ چلے یا تو ہی گھر اتنا واسہ کے مے لاتے سبحان اللہ اونش کاکا جی تے پکا ہوسر تے تھوڑی دیر قیام را سینا تے پیچھے چشتی کو من دے قال کو وی سنگا مولوی ائی موں نے کوٹئی گھر رلائی دا ہن ہے کو پتانے سے میں نہ مراد بھولا مولوی ائی اگروں کالا بالا بھلائی کی تھا وی نہ سنی جا تو آسک بیٹھے ٹی وی سلور کھیلتے آتے دل تو ہوں گھا فیتا تھی تو تھوڑا پٹی کلاؤ اتو فارغ تھی فی گلی گلی چ فارغ تھی محلہ محلے تھی سے شہر شہر تھی سے مولک کہ لڑتا مول ہی چیتے فی کملا میں تین گرسم جی بیٹھا حضور دل واستے رکھ دوں خطر ستی نیا بار گاجتے سو یہ پکی گال پیسہ نہیں کنگا ناندے سابت کر لو شہر देखो ला तक के अंद नहीं दे हर अंद रखा मैं औतरे मुलान जीरे चुन जो मेरी केसतर करेंगे भी पंद्रह भी लाख चाली चाली लाख की गली नखरे करेंगे मेरा ना गुरु क्या साबित कर सकते ماوی والا لکشن کرا والا لاکھ بیٹھا گھننا آ. کیونکہ یہ قوم چڑھے جہنم بننا چاہوے تو جہنم ہی کوکو گھن بننے وڑی آشکر پیسے دہی میں نہیں جے کو جندت در آلی کار پہار پوے سے مونی پوٹی سے کوئی چاس دیگار میں سے سنا رئی گھنٹے بیٹھے رہے ہیں قرآن میں سے پڑھا خوال اللہ سارے سچ نہ سچ جاتے پتھرے سارے دیکھو بھائی. میں بولا کہ دے مولی جماعتاں تنظیم تبلیغی جماعت والے فلانی جماعت اسلام کا کام کر کے آ گئے ہیں اچھا قرآن تو فرمے کے فرمے کافر لوگ پہلے مسلمانوں ہاں کو مرے ہیں کیوں مرد کیا اللہ اللہ فرمے دے, کو کہا, کونے سارے کا دورہ کر دمیا کو کوئی کافر مرے گا ہی چوہے کی دار ضرور ہے یا تے اگلے باد شاہ کافر کا یا وال حضرت مومن کہ ہوں پرلے کافر ضرور رو لائی نہیں لا پھر جا آگے انگلش نہ پڑھیں گے تبلیغ کیسے کریں گے ان کو آپ کو ہی پنجابی تبلیغ فریکیج تبلیغ آپ ہی ران کو کرنا جے رن کو کرتے خیر نہ لا گئیو تے اساں منیسو تو مبلگ ہے اور ابھی بن ویسے جے قہر کو بھی پہلے رن دے کھلے جا داون پے وینے تے ولا کئی بے پولی کو سال اساں سدا آ جندے میں کوئی حساب ہے فلانے دا مدنی چینل ہے میں کب کبلا جا جان اسلام کا حل کافر نہیں پچ سکتی چینل میرے سونے نبی صرف کلمہ پڑھایا آئی. اسلام کی کلما شریف ہت گاہ گل کافر نی بچی ہر پوئی پورے چینل بچے ملن کے اے اسلام دیگا حل نہیں کرنے دی. جی آ. اے اسلام وہ مدینہ کیلو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ جا کریں نا وقت کہہ میں کھول دے میں ہر برادری برادری جنگ نہ ہو برادری جنگ ہی نہیں کرنی ہے ہن کرنی جہی جنگ کیا ہے خالا جی کا گھر سمجھیے جگ بن پتہ نہیں کہا بندہ لہونا گیچی لوا جڑا نہیں لگا سکتا پچھوں اچھا <سؤال> سمجھنا چاہتے ہیں اچھا گا کا کربلا آئی ملا گھوڑ سنا <سؤال> لگے آئی پڑھا پوری کام دے پیسے کی چان کی ہوا میںوگنے رنے والے روانگنے جچی بس میں مردے والے رواں جو بتا ہمیشہ رو سا کر بلا میدانسانتے دیکھنے جی مار سکتی مارا والے اصا ہے تھے کہنا ہاتھے مار سک دین تھکی آ مر تھکا کہیں بابے کا لنگر کھا اقبال شاہ تیرو سناجر شمشیر مارزو من میا کے مسلک مارزو میں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 اور نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کو تمہارا بچانا نصیب ہوا اور کفر کو برباد کرنا نصیب ہوا تو جو یہ منصوبہ بنا رہے ہیں وہ خود عذاب علیم میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے کیوں گا تو ضرور ہے کہ ملہ ملا تبلیغ نہیں کہ نبیاں تبلیغ ہے اور فیصلہ کون ڈھونڈنا ہے جو کچھ ہوئے کٹھے دال دلیہ پکیا نہیں رہنا اے چلتا, تے کام چلتا نہیں رہنا یہ ساری زندگی ہی دے لہذا کو حق باطر میں چل نہیں سکتے ارجا الحق وزا حق متن دی دل من پہ والا <سؤال> کو پاچھو گے سم آجت تاک بے غیرت کوئی بچہ کہنی ہے مار تھا رہے لیکن چنگ آئی ہے جو ایویں مروں جو اب وہ پاچھو گے اللہ اللہ اللہ اللہ ہر بتا میں دے جی استاد میرے لیکن افوال درد بیمار نہیں من لگا میدھی لامنا حرام ہے مرد کو ایک عورت ناچھتے ہیں دیورات پاہنے مرد کو حرام ناچھتے ہیں سوائے ساگے چار معاشدیوں گوٹھی دے مرد دے کوئی زیور کرنے ہیں مردیں دے زیور جنہ پر جانتے ہیں ہرارا ربا ہرارا ربا ہرارا ربا ہرارا ربا اتھا کنگانی سونے لے چاندی کے دھارت ہیں بیتھا آتا ہے بیتھا میں بھی جب لوگ مردوں کو گے شادی حرام نویت ادا کرنے کے حرام کام نام ہر شر نفسانی شیتان